وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گار دیئے ہیں اور اس میں ہر قسم کے خوشنما پودے اگائے ہیں اور کیا یہ منکرین باس بادل موت نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس کے اوپر پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین اپنے اندرونی جوش کی وجہ سے ہلنے نہ لگے اور اس میں انواع اقسام کے خوبصورت پودے اگائے ہیں جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے گویا کے مسکرا رہے ہیں قدرت کے یہ نظارے ہر اس بندے کو دعوت فکر و نظر دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی رضا کی جستجو میں لگے رہتے ہیں جو اللہ ان باتوں پر قادر ہے وہ یقیناً انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے